و و اما فاعوذ من بسم اللہ ننانوے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے ہوتے ہیں سور سورت ان کی جمع ہے شکل و کو کہتے ہیں شکل کو کہتے ہیں اموال مال کی جمع ہے مال کو کہتے ہیں قلوب قلب کی جمع ہے دل کو کہتے ہیں عمل کی جمع ہے کسی کام کو کہتے ہیں جی ان اللہ لا و اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو و والم نہ تمہارے مالوں کو اللہ ينظر الى کم و امالکم لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور یہ بات سمجھ کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا الى کم نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کی طرف تمہاری شکلوں کو ام اموالکم اور نہ تمہارے مالوں کو حالانکہ یم ضرور اللہ قلوب کم لیکن اللہ تعالیٰ و اعمالکم اور تمہارے اعمال کو تمہارے کاموں کو جی تو اس سے باقل بھی اسی معنی کی اور اسی طرح کی کیا ہے حدیث گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف بندوں سے اخلاص چاہیے چاہے وہ جس قدر بھی ہو اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تو کسی کی صورت چاہیے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے بس اللہ جیسے سے پہلے والی حدیث ہی آپ نے پڑھی ہے کہ بھی سرخ سے یا کسی بھی کالے سے بہتر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو فضیلت, دے دے فضیلت والا بنا دے تقوا کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس کی شکل خوبصورت ہے تو وہ میرے ہاں زیادہ مقبول ہوگا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اسی طرح طرحس کون شخص ہے ایسا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ میرے ہاں زیادہ مقبول ہے ایسی بات بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا بولا کہ ہم ضرور اللہ تعبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں ٹھیک کہ دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کس طرف ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں صدقہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں کسی اور کے لیے ہے بڑھائی کہ سامنے والا مجھے سمجھے کہ ماشاء اللہ بڑے فہضگار بڑے متقی ہیں اور بڑے ماشاء اللہ سب کا خیرات کرنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دلوں کو دیکھتے ہیں وہ امال اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان سے تو کچھ اور لیکن آمال میں کچھ اور تو علم پر عمل بھی ہے یا صرف اور صرف کیا ہے محض الفاظ ہی ہیں علم الفاظ کا نام نہیں ہونا چاہیے اس کو علم کہتے ہی نہیں ہے اس کو تو محاذ کیا کہتے ہیں معلومات علم معلومات کا نام کبھی بھی نہیں ہے علم جس کے پاس ہو اس کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے وہی حقیقت کے اندر کیا ہے علم ہے کہ جس پر عمل ہو لیکن جس علم پر عمل نہیں ہے وہ علم علم ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ محض معلومات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے تمہارے اموال کو بھی نہیں دیکھتے اللہ تعالی دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تم جو پڑھتے پڑھاتے ہو تمہارے دل کی نیت کیا ہے وہ اعمال کو اور تمہارے اعمال کس قدر ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان سے تو کہنے کا کچھ اور اعمال کچھ کے کچھ جی ترکیب کو دیکھ لیجئے ان اللہ لا ينظر الى لیجیے انا حروف مشبہ بال فیل لفظ اللہ اس میں داخل ہوتا ہے ضمیر فاحل سوراف کم ضمیر مظافل مل کر ماتوفالف عاطف عمار مذاف کم ضمیر مظافل مذاف مذافل مل کر محتوف ماتوف اور محتوف علیہ یعنی سور اور اموال محتوف معطوف الح مل کر مجرور علا جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یم ضرور فعل کے تو یمزرو فعل اپنے فاہل اور مطالب سے مل کر یہ خبر بن جائے گا انا حروف مشبہ بال فیل کے لیے تو انوف مشبہ بال فیل لفظ اللہ اس میں انا لا یم ضرو فعل فاہل اللہ عم الہ جار سورکم مزاح مظافل محتوف علیہ ورفیات و علیکم مزاحمل محتوف محتوف اور محتوف علیہ مجرور جار مجرور مل کے متعلق جنگ رو کے تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر خبر ان کے لیے انسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو کر محتوف علیہ ٹھیک ہے جی محتوف یہاں پر زائدہ ہے لیکن استدراط کے لیے ہے اور لاكن ہی ارف عطف ہے ٹھیک ہے آپ نے حروف عطفہ پڑھے ہیں واقع وغیرہ اس میں كیا ہے لا بل لاكن تو لاكن بھی حروف عطفہ میں سے تو یہاں پر زائد ہے لاكن استدرات كے لیے ارف عطف ہے یم ضرو اس میں ضمیر فائل الا جار مضاف مزاف ضمیر مضافلے مضاف مضافلے مل كر معطوف لیں بہر سے عاطفہ ہمارے مضاف، کم زمیر مظافر مضاف مضاف مل کر ماتوف ماتوف اور ماتوف مل کر مجرور، ما قبل کی طرح ہی تو جار کے لیے جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے یمزروفیل کے تو ینظر و فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریاں ہو کر معطوف ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر جملہ معطوف جی کس کس کو ترکیب سمجھ میں آئی ہے جس کو واقعاتن سمجھ میں آئی ہے وہی وہ بتائے جی اور صرف رول نمبر پانچ کو ترکیب سمجھ میں آئی ہے صرف رول نمبر ایک کو بھی سمجھ میں آئیے اور رول نمبر سات کو بھی سترہ کو بھی ہاں لاکن استدراکیا کہہ دیا اپنا کہیں استراکیا بس لاکن استراکیا کہ لاکن آتا ہی استدراک کے لیے اس کا مانا ہی استدراک اس والا ہوتا ہے کہ جس چیز سے پہلے نقی کی گئی ہے بعد میں اس کا کیا ہو تدارک کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے نا اللہ, علی اللہ تعالیٰ تمہاری को نہیں دیکھتے لیکن تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو لاکن کا معنی استدراک والا ہوتا ہے لیکن ہے ہے کیا حروف عاطف میں سے ہے حرف عاطف ہے لاکن حرف عاطف کہہ دیں آپ جی ٹھیک ہوگی بات چلیے حدیث نمبر سو آپ کی ترکیب کی آخری حدیث اس کے بعد ہم ترکیب نہیں کریں گے اگر جی وصولی طور پر آپ کو کرنی چاہیے ان من المعروف ان تلقا اخاق ہند پل قن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں پل قن معروف نیکی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان من المعروف نیکی میں سے تو معروف کا معنی کیا ہے نیکی ان تلقہ لقی یا تلقہ مخاطب کا سیغہ ہے اس کا معنی ہوتے ہیں ملنے کے ملاقات کرنے کے ٹھیک ہے نا اخا کا آپ کا بھائی اخن بھائی کو کہتے ہیں اخا کا مضاف ہے کافظ کی طرف اپنے بھائی سے کہتے ہیں چہرے کو تلق کہتے ہیں چمکدار کو ایسا تلاقہ کا معنی کس کا ہے چمکدار ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مانا کس سے کریں گے ہم آ... بشاش اور خوش ٹھیک ہے نا؟ ناش بشاش اور خوش والے معنی ہم کریں گے یہاں پر تلق ویسے تلق کا معنی چمکدار کہیں تو ترجمہ کیا بنے گا انوف بے شک نیکی میں سے یہ بھی ہے ان تلقا کا اخا کا یہ کہ تم ملے اپنے بھائی سے بے تلقن خوش چہرے کے ساتھ چمکتے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی سے ملے تو کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس کی پیشانی پہ بارہ بجے ہوں تو کسی کے ساتھ بھی جب بات کی جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ کی جائے اور ایسے بات نہ کی جائے کسی سے کہ اس سے چہرے سے جو پریشانی کے आसार کیا ہوں نمایاں ہوں تو کیا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے کسی بھی مسلمان سے ملنا چاہیے بھائی تو مراد بھائی ہی نہیں ہے تو بہنیں بھی اپنی بہنوں سے یعنی خواتین بھی خواتین سے ملیں تو اس طریقے سے ملیں کہ کیا ہو ان کے چہرے بشاش ہونے چاہیے ایک دوسری کے بارے میں بغض بوکینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے دوسری کے بارے میں بری سوچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے اچھی سوچ ہونا چاہیے یہ تو یعنی ایک الگ بات ہے کہ کسی سے آپ جب ملاقات کریں تو اچھے طریقے سے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا چہرہ اس شخص سے نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیتا تھا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب کوئی ہاتھ دیتا تھا سلام کرنے کے لیے مسافر کرنے کے لیے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھوڑاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا تھا تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے سیرت ہمارے سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لوگوں کے ساتھ معاملات کس طریقے سے تھے تو ہمیں بھی اس طرح کے معاملات اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے انسان اپنے اندر کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو لیکن دوسرے کے سامنے کیا ہے پریشانی ظاہر نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی آدت اس کو اچھے طریقے سے ملنا چاہیے اور اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر آپ کے جاننے والا اور آپ اس کو اپنے دکھ میں شریک کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے یہاں پر جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو برے رویے سے مت ملیں۔ اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے یا آپ کو آپ کے ساتھ کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ایک اچھے انداز سے ملیں۔ اس کو اچھے طریقے سے کیا ہے بٹھائیں اس سے بات کریں اگر کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو کیجئے لیکن نہیں کر سکتے تو آپ کیا ہے اس سے کم از کم ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے بات کر لیجئے یہ کیا ہے اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر نیکی یہ بھی کیا ہے نیکی میں سے ہے یہ بھی نیکی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں آپ کسی سے اچھے طریقے سے اور خوش خند پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں یہ کیا ہے نیکی میں سے باقی یہ ہے کہ احادیث کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں نیکی کے بارے میں ایک اگر آپ راستے پر چلتے ہوئے آپ کے اگر کوئی ایسی تکلیف دیر چیز اگر راستے سے دور کرتے ہیں وہ بھی نیکی ہے اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں کے اندر اپنا ڈھول ڈال چکا ہو اپنا برتن بھرنے کے لیے لیکن وہ اگر ڈھول نکال کر دوسرے کے برتن میں ڈال دے تو یہ بھی کیا ہے نیکی ہے تو نیکی کا کام نیکی کیا ہے ایک بہت وسیع باب ہے نیکی کیا ہے ایک بہت وسیع باب ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ صرف ملتے ہیں اپنے مقصد کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مل لیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گی نیکی ہو جائے گی کسی کو اچھی بات کا حکم دینا نیکی ہے بری بات سے منع کرنا نیکی ہے وغیرہ وغیرہ معروف کہ بے شک نیکی میں سے یہ بھی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی صرف اور صرف یہی ہے بلکہ نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ اخاکا یہ کہ تو ملے اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے اس کے زمن میں شامل ہے تلقن ایسے چہرے کے ساتھ جو کیا ہو خوش ہو چمکدار ہو چمکتے چہرے کے ساتھ جی ترکیب انہوں غروف مشبہ بلفین من المعروف مستقر خبر مقدم من جار المعروف مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبت فیل یا ثابت اسم میں فائل کے سبات فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق یہ جو متعلق ہوتا ہے من المعروف کیونکہ یہ ان کا مخصوص ہوتا ہے اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر اگر آپ یہ کہہ دیں تو بھی بہت اچھا اگر آپ یہ نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں ہے تو جب ہم سبا تفیل نکالیں گے تو اس جملہ خبریہ کہہ کر کہہ سکتے ہیں کہ جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگا کس کے لیے کنہ کے لیے اور دوسری صورت میں آپ کہیں گے جب کے نکالیں ثابتن تو ثابتن سی اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر چونکہ وہ جملہ پھیلیا بھی نہیں ہوتا کیوں اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شبہ جملہ کہتے ہیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گا انا حروف مشبہ بالفعل کے لیے ٹھیک تو انا اب یہ کیا ہو جائیں گے ثابت سب تابطن اپنے ضمائر اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ان مصدریہ تلقا کا فیل ان مصدریہ ٹھیک ہے کیوں کیا ہے ناصبہ ہوتا ہے تلقا قا فعل اس میں ضمیر انتا یعنی مخاطب کی ضمیر ہے اس کے اندر اس کا فائل اخا مضاف کاف زمیر مظاخلے مضاف مزاخلے مل کر مفول بھی تلقا فل کے لیے بازار وجہ موصوف تلقن صفت وجہ موصوف ایسا چہرہ تلقن جو چمکدار ہو جو خوش ہو ٹھیک وجن موصوف تلقن صفت موسو صفت مل کر مجرور بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے. تلقہ پھیل اپنے مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے اس میں ٹھیک ہے جی جملہ پھیلیا خبریہ بتاویل مصدر کے ہو کر یعنی بطویل مزد کیا تھا مزدور کیا اس کو مفرت کے حکم میں کر دے گا تو اس میں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریاں جنہ عروف مشبہ بال ہے نیلم کے ذرف مستقر خبر مقدم ہے ان تل اخا کا بے وجہ تل اپنے فعل مفول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ بتاویل مسدر کے ہو کر یہ کیا بن جائے گا اس میں بن جائے گا انا کے لیے انسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ جی ترکیب جی دیکھیے تلقا فیل اپنی ضمیر فائل اخاقہ مفول بگی پیوج ہند تل ق ان متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ بتاویل مصدر کے ہو کر یعنی یہ کیا ہو جائے گا یعنی ان مزدری اس کو کیا کر جائے گا پورے جملے کو مصدر کے معنی میں کر جائے گا ہم ہم کہیں گے گویا کہ ایک مصدر جو ہے وہ کیا ہے ان کا اسم بن رہا ہے تو بتاویل مصدر کے ہو کر یوں سکتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر کے ہو کر اس میں انا مؤخر جی ٹھیک ہے پہلے بھی ہم اس طرح کی ترکیب کر چکے ہیں بتاویل مصدر والی ان تلقا اخا کا تلقن تلقا فعل اپنی ضمیر فاعل اخا کا مفول بھی تلقن متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ, فعلی خبریہ بتاویل مصدر کے ہو کر اس میں انا مؤخر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں جی اب یہاں تک آپ بس یہاں تک یہ تراکیب کافی ہیں اس کے بعد ہم ترکیب نہیں کریں گے صرف ترجمہ اور تشریح کو لے کر ہم چلتے رہیں گے کوئی جہاں پر آگے کوئی نیا حرف کوئی نیا جملہ کوئی نیا باب شروع ہوگا اس کے شروع کی دو سے تین تراکیب ہم کر لیا کریں گے اس کے علاوہ ہم تراکیب اب نہیں کریں گے اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ جانیں کتاب جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاں و ناصر ہوں سب کو ٹھیک ٹھیک ترکیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے جی جی حدیث نمبر ایک سولا سو ممبا السلام مم من اب السلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولس اولناس سب سے اولا اولا ہے بہتر افضل ٹھیک اناس لوگ بلا اللہ تعالی کے ہاں جی مم بادہ اب السلام باد مطلب ہوتا ہے شروع کرنا ابتدا کرنا سلام سلام ہے ٹھیک تو اناس بل مم بادہ اب بے شک اول الناس بلّہ لوگوں میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے ہاں اول الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین افضل باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں من وہ شخص ہے بدا اب جو ابتدا کرتا ہے سلام سے جو سلام سے کیا کرتا ہے ابتدا کرتا ہے جی یعنی جب کبھی وہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں عزیز و دوارب سے جب بھی وہ ملاقات کرتا ہے تو پہلے کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے سلام کرتا ہے سلام سے ابتدا کرتا ہے پہلو پہل وہ کیا کرتا ہے سلام کرتا ہے تو سب سے بہتر شخص کیا ہے ایسا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اس میں تکبر اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو کہتے ہیں میں اس کو سلام کروں کیوں یہ تو کیا ہے مجھ سے چھوٹا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے سلام کرے کہ میں اس کو کیوں کر سلام کروں تو سلام کرنے والا وہی ہوتا ہے بڑا اصل میں وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے دنیا کے جس اصول پہ بھی چلے جائیں جو شخص اپنے آپ کو حقیقت میں کیا کرتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے حقیقت میں کیا ہے بڑا وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بڑا بناتے ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں چھوٹا ہوتا ہے جی تو ان الناس لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ممبدا عبی السلام جو اقتدا کرتا ہے سلام سے تو کسی بھی کلام اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے سلام کرتا ہے جب کبھی کسی مجلس میں جائیں پہلو پہل سلام کریں جب بھی کسی سے آب ہم کلام ہو کسی سے آمنا سامنا ہو تو پہلے سلام کریں چاہے آپ جاننے چاہے آپ اسے جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے جس حال میں بھی ہوں تو تکبر کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ انسان کیا کرے سلام میں پہل کرے جاننے والا ہے نہ انجان ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے آپ نے کیا کرنا اس کو سلام کرنا ہے. سلام نہ کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اتبر پمن فی رب تو جہنم تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کو لینا چاہے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اتبر پمن جس نے جھگڑا کیا فی مجھ سے میری چادر لینے میں کبب تُ جہنم میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا تو تکبر کیا ہے سب سے بری بیماری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتے بڑھائی صرف اسی کی ذات کے لیے کیا ہے سچتی ہے کہ وہی بڑی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دانا پہلے زمین کے اندر جلاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھول بنتا ہے پھر کلی کومپل نکلتی ہے پھر اس کے بعد کبھی کبھی بڑا تناور درخت بن جاتا ہے لیکن پہلے کب کہاں جاتا ہے پہلے خاک میں ملتا ہے اس کے بعد تو جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی حقیقت کے اندر بڑا ہوتا ہے جو ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانا سراہی آپ لوگ جانتے ہیں وہ جس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے جہاں مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں وہاں پر شاید آپ کی نظر کہیں پڑی ہوئی ہو یہ تو کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں سراہی کے تو بڑی لمبی گردن ہوتا ہے اس کی تمام برتنوں میں سے لیکن اس کے لیے کہا کے کہ وہ بھی جب بھری جاتی ہے تو اس کے بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ پانی اٹھا کر کس ڈالتے ہیں لیکن ویسے اگر کیا ہے اس میں اگر آپ کسی چشمے سے یا کسی دریا سے کسی نالے سے کسی نہر سے پانی بھریں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے نیچے لٹائیں گے اس کی گردن کو نیچے کریں گے تب جا کر وہ کیا ہوگی بھرے گی آپ اگر یہ کہیں گے کہ ایسی کھڑی کھڑی بھری جائے تو نہیں بھری جائے گی اس کہا کہ جو اعلیٰ زرف ہوتے ہیں جو بڑے زرف والے ہوتے ہیں ہمیشہ جھکتے ملتے ہیں کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائے کسی بھی حال میں تکبر کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے نہیں اپنے عزیز و قارب کے ہاں نہیں کسی کے سامنے نہ کسی غیر کے سامنے نہ کسی اپنے کے سامنے تو تکبر کیا ہے بری بات ہے من بد اب السلام تو تک سلام کیا ہے ایک تکبر کو توڑنے والی چیز ہے اس لیے اس کا اہتمام کریں اپنے آنے جانے میں چلنے پھرنے میں گھر سے نکلے تب بھی سلام کر کے جائیں گھر میں داخل ہوں تب بھی سلام کریں کسی آدمی سے ملاقات ہو غیر محرم کو سلام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے غیر محرم کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے اپنے محارم میں سے یا اپنی ہم جنس میں سے جی عورتیں عورتوں کو سلام کر سکتی ہیں چاہے اسے جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں مرد مردوں کو سلام کر سکتے ہیں جانتے ہوں یا نہ جانتی ہوں مرد عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ وہ محارم ہوں ان کو کر سکتے ہیں عورتیں مردوں کو نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ وہ محارم میں سے ہوں پھر ان کو کر سکتی ہیں جی اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی طا فرمائے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں رحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے بھی اپنی دواؤں میں یاد رکھا کریں ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں نہیں بولتے سلام علیکم